أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفرى والفسوق الفسوق ولاحسان اولاک الراشدون فضلا من عمہ و اللّہ عل منحکم سور حجرات میں آداب صبا لسلاح المعاشرہ بیان کیے جا رہے تھے اور یہ تمام آداب یہ یا الدینہ امنو کے ساتھ ذکر کیے جاتے ہیں ان میں اشارہ اس جانب جیسے عبداللہ ابن مسعود کا قول جب بھی قرآن میں یا ایو الدینہ امنو کے ساتھ خطاب آ جائے تو بڑی توجہ سے یہ بات سنو کہ اس کے بعد یا تو تمہیں کسی خیر کا حکم دیا گیا ہوگا اور یا تمہیں کسی شر سے منع کیا گیا ہوگا پہلا ادب اللہ اور اللہ کے پیغمبر سے آگے نہ بڑھیں دوسرا ادب اللہ کے پیغمبر کا ادب کریں ان کے سامنے آواز اونچی نہ کریں اسی طرح ان کی سنت پر یہ جی اپنے رسم و رواج کو فوقیت نہ دیں یہ جی تیسرا ادب کل کے سبق میں ہم نے ذکر کیا جی کہ جو بھی خبر تمہارے پاس یہ آئے کوئی غیر معتمد شخص کوئی غیر معتبر شخص یہ تمہارے پاس کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور اسی آیت میں ہم نے اس روایت کی حقیقت بھی بیان کی کہ جس آیت میں تحقیق کا حکم دیا گیا ہے اسی آیت میں تحقیق کا گلا وہ گونٹا جاتا ہے کیونکہ اس میں ایک صحابی کو جی اسے فاسق کا مزداق قرار دیا گیا ہے حالانکہ آیت میں حکم عام تھا یہ قانون یہ ہے قائدہ یہ ہے اور یہ بحث ہم اصول فقہ میں کرتے ہیں کہ آیا عربی زبان میں قرآن میں عموم کے کون سے سیغے ہیں یہ ایسے کون سے الفاظ ہیں کہ جو عموم پہ دلالت کرتے ہیں یعنی وہ جنرل مفہوم ادا کرتے ہیں عموم ادا کرتے ہیں تو یہ بہت سارے الفاظ ہیں مثلا <تصفح> یہ جی الفلام استغراق کا یہ عموم کا معنی دیتا ہے جی اسی طرح کلو اور اجماع یہ عموم کا معنی دیتا ہے اسی طرح بعض قائدے ہیں کہ جو عموم کا عموم پر دلالت کرتے ہیں مثلاً مشہور قاعدہ وہ یہ ہے کہ جب بھی نکرہ یہ نفی کے سیاق میں واقع ہو جائے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے نکرا جب یہ نفی کے سیاق میں واقع ہو جائے اور اخبار میں ہو تو پھر یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جی اسی طرح یہ بھی اصول فقہ میں بیان کیا جاتا ہے یہاں پہ مفسرین نے اس قاعدے کو ذکر بھی کیا ہے جی کہ جب بھی نکرہ یہ شرط کے سیاق میں واقع ہو جائے یہ جی تو تب بھی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے اور معرض اثبات میں ہو تو تب بھی یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے جیسے یہاں پہ فاسقن یہ نکرہ آیا ہے اسی طرح بے ان یہ بھی نکرہ آیا ہے یہ جی ان شرطیہ کے سیاق میں ہے یہ جی عرصات میں یہ معرذ ثبوت میں بھی ہے تو یہ عموم کا فائدہ دیتا ہے زمخشری نے بیزابی نے ان مفسرین نے یہ قاعدہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں و تنقیر فاسق فاسقن و نب ان فیسیاق شرطِ یفید العموما فلفساق بےعی فصقن اتسفو و فل امبا کے یعنی عمومی معنی کیا ہے کہ کوئی بھی فاسق ہو وہ کوئی بھی خبر لے کے آئے کوئی بھی غیر اعتمد شخص ہو وہ کوئی بھی خبر لے کے آئے و تو اس کی تحقیق کر لیا کرو تو یہاں پہ ولید ابن عقبہ کو اس کا مزداق قرار دینا یہ روافظ کی کارستانی یہ ہو سکتی ہے لیکن جن لوگوں نے اس آیت کا مزداق ولید ابن عقبہ کو قرار دیا ہے مفسرین نے یہ روایت ذکر کی ہے لیکن اس روایت کے ساتھ سند بھی ذکر کی ہے اور اس سند کی بنیاد پہ دیکھا جائے تو یہ روایت یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس آیت میں فاسقن عموم ہے اور دوسرا ہم نے مسند احمد کی روایت بھی ہم نے ذکر کی تھی کہ مسند احمد کی روایت میں ولید ابن اعقبہ یہ فتح مکہ کے سال یہ چھوٹا بچہ ہے تو کیسے رسول اللہ نے یہ ان کی زندگی میں ہی وہ اتنا بڑا ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے انہیں زکوٰۃ کا عامل مقرر کیا ہے اور انہیں زکوٰوٰوٰوٰوٰۃ کلیکٹ کرنے کے لیے بھیجا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے اسی طرح یہ صحابی بات کے ادوار میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے انہیں بڑی ذمہ داری سونپی تھی تو حضرت عثمان کے متعلق یہ کہنا کہ انہوں نے ایک ایسے شخص کو ذمہ داری سونپی تھی جس کے بارے میں قرآن میں سریع آیا ہے حالانکہ حضرت عثمان خود قرآن کا جامع ہے تو اس شخص کو فاس قرار دیا گیا ہے اور پھر بھی وہ اسی شخص کو ذمہ داریاں سونپ رہے ہیں دراصل یہ حضرت عثمان پر بھی اعتراض ہے اسی وجہ سے یہ روایت یہ درست نہیں بلکہ آیت میں عام خطاب ہے کہ کوئی بھی غیر معتمد شخص بے اعتبار شخص وہ کوئی بھی خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو اور بغیر تحقیق کے یہ کوئی بھی بات وہ نہ مانو جیسا کہ آج ہمارا پورا معاشرہ یہ تحقیق کی بجائے تقلید پر چل رہا ہے تقلید پر یعنی کسی نے کوئی بات بتا دی تو پھر اس کو پائے ثبوت تک نہیں پہنچایا جاتا بلکہ فوراً رد عمل کیا جاتا ہے اور پھر آج کے دور میں پٹھانوں میں تو یہ بات یہ بہت مشہور ہے کہ پٹھان عمل پہلے کرتا ہے سوچتا بعد میں ہے حالانکہ بات کرنے سے پہلے بھی بندہ سوچے عمل کرنے سے پہلے بھی بندہ تحقیق کر لیا کرے عیسائیت میں ایک ایسی تعلیم دی گئی ہے ایک ایسا ادب دیا گیا ہے مسلمان اگر اپنے معاشرے میں اس ایک ادب کو بھی اپنا لیں تو بہت سارے مسائل وہ خود بخود وہ حل ہو جائیں دین کے معاملے میں کوئی کہے قال اللہ قال الرسول و تحقیق کر لیا کرو کوئی حدیث سامنے آئے کہ اللہ کے پیغمبر نے یوں کہا ہے فتبین تو تحقیق کر لیا کرو حدیث کی کس کتاب میں ہے یہ دین کوئی ہوا میں تو نہیں ہے کہ حدیث کی کس کتاب میں ہے یہ جی پرسوں ہم ایک ولیمے میں تھے یہ جی تو وہاں پہ جب ہم کھانا کھا رہے تھے تو اسی دوران یہ جی ایک شخص ہمارے ساتھ قریب میں بیٹھا تھا جی تو اس نے ایک روایت بیان کی کہ فضائل اعمال میں یہ روایت یہ آتی ہے کہ جس نے قصدن آمدن جی ایک نماز نہیں پڑھی تو اسے ایک حقوق کی سزا وہ دی جائے گی تو پھر اس نے کہا وہ سامنے ہمارے سامنے وہ فضائل اعمال کی گویا کہ وہ تعلیم کر رہا تھا تو اس نے کہا کہ ایک حقب کی مقدار جانتے ہو یہ کتنا ہے تو ہم نے کہا کہ کتنی ہے تو اس نے کہا کہ دو کروڑ اٹھاسی لاکھ سال عام طور پہ یہ تبلیغی بھائی یہ اسی طرح یہ بیان کرتے رہتے ہیں تو میں نے اس سے کہا کہ فضائل اعمال میں شیخ العدیث صاحب نے یہ روایت جہاں پہ ذکر کی ہے اس روایت کے نیچے جو عربی ہے آپ نے اسے کبھی پڑھنے کی کوشش کی ہے اس نے کہا نہیں وہ تو میں نے نہیں پڑھی تو میں نے کہا چلے میں بتا دیتا ہوں اس کے بعد شیخ الحدیث صاحب مولانا ذکریٰ صاحب وہ کہتے ہیں کہ لم لم اجد ہاد ہر روایت ما آئندی من کتب الحدیث کہ میرے پاس حدیث کی جتنی کتابیں ہیں اور جتنا ذخیرہ ہے کسی کتاب میں بھی میں نے اس روایت کو نہیں پایا تو میں نے جیسے ہی یہ بات کہی تو مجھے وہ کہتا ہے کہ تم تو علما کے بڑے گستاخ ہو تو میں نے کہا میں نے کیا گستاخی کی ہے میں نے تو وہی ب... وہی عبارت اور وہی جملہ جو ہے وہ دہرایا ہے کہ جو وہاں پہ انہوں نے لکھا ہے تو اس نے کہا تم اختلافات پیدا کرتے ہو تو ایسا یعنی بجائے تحقیق کے بجائے ایک بات بتلانے کے کہ اسے وہ حقیقت بتلائی گئی تو وہ جل بن کے وہ مجھ پر وہ رییکشن وہ دکھانے لگا تو ایسا حال ہے ہمارے معاشرے میں کہ آج ہم تحقیق سے دور ہیں کہ اگر آپ کسی کو حق سچ بات بتاتے ہیں تو اس پہ بھی وہ برا مان جاتا ہے انجا کمفا سے کم بے تحقیق کر لیا کرو وجہ یہ کہ آج مثلا کوئی شخص وہ تمہیں خبر پہنچا دیتا ہے کہ فلاں شخص نے ایسی گستاخی کی ہے اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی یہ تو ایسا نہیں کہ بس فوراً اپنی عدالت لگا لو اور اسے پتہ بھی نہیں ہوگا اور لوگ اسے جان سے مار دیتے ہیں ان جا قم فاصم بے نب اسی طرح بعض لوگ آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ایک بات بتاتا ہوں ایک بات بتاتا ہوں لیکن یہ کسی کو بتانا نہیں ہے فلاں شخص نے تمہارے بارے میں ایسی بات کی تو فوراً بس بعض لوگ کان کے اتنے کچے ہوتے ہیں کہ فوراً ہی اس پر عمل کر لیتے ہیں کہ اچھا اور فوراً ہی اپنا رد عمل وہ ظاہر کرتے ہیں کہ اس کی ایسی کی تیسی یہ تو ایسا رد عمل یہ قرآن کے خلاف ہے بلکہ ایسے معاملے میں فوراً اسے یہ کہہ دینا چاہیے کہ چلو میں معلوم کرتا ہوں اور میں ابھی اسے اس سے معلوم کرتا ہوں کہ آیا اس نے میرے پیچھے ایسی باتیں کی ہیں تو فوراً ہی وہ کہتا ہے نہیں, نہیں نہیں یہ نہ کرو اس کا مطلب یہ کہ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے ہمارے ہاں بالکل ان چیزوں کی پرواہ نہیں کی جاتی فتس بہو اعلیٰ فال تم تو تو عسائت میں عام خطاب ہے اور تحقیق کر لیا کرو انفی کم رسول اللہ یہ اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں یہ اللہ کے رسول ہیں تم میں اللہ کا رسول اور اللہ کا پیغمبر ہے یعنی جب اللہ کے پیغمبر وہ حیات ہیں یہ تو جو بھی معاملہ ہو تو وہ اللہ کے پیغمبر کی طرف لوٹا دیا کرو تو وہی تمہارا فیصلہ وہ کریں گے اسی طرح جب اللہ کے پیغمبر وہ نہیں ہیں تو ان کے بعد جو عمرا ہیں جو اساتذہ ہیں اسی طرح بڑے ہیں ان کی طرف بات لوٹا دیا کرو یا اسی طرح اللہ کے پیغمبر کی غیر موجودگی میں ان کی سنت ہے جو بھی معاملہ ہے تو ان کے سنت کی طرف وہ بات لوٹا دو واللم فی کم رسول اللہ اور جان لو کہ بےشک تم میں اللہ کا پیغمبر ہے لویوتی اگر یہ پیغمبر اطاعت کرے تمہاری اگر یہ بات مانے تمہاری فی كثير من العمر بہت سے کاموں میں یعنی اگر اکثر باتوں میں وہ تمہارا کہا مانے لا تم تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے ضرور تم مشقت میں پڑ جاؤ گے وجہ یہ کہ پیغمبر ایک ہے اور لوگ بہت سارے ہیں تو اگر پیغمبر یعنی پھر یہ دین رہے گا نہیں پیغمبر اگر ایک کی خواہش کا بھی احترام کرے دوسرے کی خواہش کا بھی احترام کرے تیسرے کی خواہش کا بھی احترام کرے تو پھر یہ تو تم لوگ مشقت میں پڑ جاؤ گے اسی لیے وہی کہا مانو اور وہی تاب کرو کہ جو وہ تمہیں کہتے ہیں تین کے معاملے میں یہاں پہ فی کثیرمن العمری یعنی وہ جو دینی امور ہیں اور دین کے معاملے میں پیغمبر چاہیے یہ کہ تم ان کی تاب کرو اگر وہ تمہارا کہا مانیں لانت تم تو تم ضرور مشقت میں پڑ جاؤ گے کیونکہ ایک کا ذہن ایک بات کر رہا ہوگا دوسرے کا ذہن دوسری بات کر رہا ہوگا اسی طرح بہت سارے امور میں ہمارے پاس روایات میں ایسی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں کہ اگر اللہ کے پیغمبر وہ لوگوں کی خواہشات اور ان کے سوالات پر چلتے تو مشقت یہ امت کے لیے یہ ہو جاتی مثلاً سی مسلم میں یہ اس کی مثالیں ہیں لویم فی کثیر سی مسلم میں ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور خطبے میں کہا ایوہ الناس کہ اے لوگوں بے شک اللہ نے تم لوگوں پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو ایک شخص اٹھا تو اس شخص نے سوال داغا اور اس نے کہا اق الامن یا رسول اللہ اے اللہ کے پیغمبر ہر سال فرض ہے کہ اب اگر اللہ کے پیغمبر اس کے سوال کے جواب میں یہ کہتے یا کوئی جواب دیتے تو یہ امت کے لیے یہ مشکل ہوتا کیونکہ انہوں نے کہا قد فرض اللہ علیہ کو کہ اللہ نے تم پر حج فرض کیا ہے تو حج کرو تو اس نے کہا کہ ہر سال اے اللہ کے پیغمبر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے فسکتا حت تہ ثلاثا یہاں تک کہ اللہ کے پیغمبر نے یا اس شخص نے یہ بات تین مرتبہ کہی اللہ کے پیغمبر خاموش رہے پھر کچھ دیر خاموشی کے بعد رسول اللہ نے فرمایا میں اگر صرف یہ کہہ دیتا نعم ہاں تو یہ تم پر ہر سال فرض ہو جاتا لیکن پھر اس کی تم طاقت نہ رکھ دے اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا ضروری ما ترکتکم کہ میں جو چھوڑ دوں تو اسے چھوڑ دیا کرو ف ان نما حل کمن کا نبل و اختلا فہم اہم تم لوگوں سے پہلے لوگ وہ انہی بے جا سوالات اور زیادہ سوالات کی وجہ سے وہ ہلاک ہوئے تھے اور پیغمبروں کے ساتھ انہوں نے یہی اختلافات کیے تھے فرضا امر تو کم بشن فمن ہو میں جب کسی کام کا حکم دوں تو حتی الوسا اور حتی امکان اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو و اذا تو کم انش ان ہو اور جب میں کسی چیز سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو اور زیادہ اسے نہ کرے دو <تصفيق> اسی طرح بخاری اور مسلم میں ایک اور مثال اس کی یہ آتی ہے یہ ام المومنین عائشہ اور یہ تراویح کی مثال ہے ایک بات یاد رکھیں یہ تراویح کی کوئی عدد کوئی گنتی یہ اللہ کے پیغمبر سے صحیح احادیث میں کوئی بھی گنتی یہ منقول نہیں ہے نہ بیس کی اور نہ آٹھ کی جو لوگ آرٹ کو تراوی قرار دیتے ہیں تو وہ سینا زوری ہے اور وہ تحجد کو تراوی بنانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر انہوں نے یہی بات بنائی ہے کہ تحجد اور تراوی ایک چیز ہے تو جب ایک چیز ہے تو پھر گیارہ مہینے یہ پورا سال یہ کیوں نہیں پڑتے پورا سال اسے تحجد کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسے تراویح کہنے وہ لگ جاتے ہیں بالکل بے دلیل بات کرتے ہیں فرق ہے دونوں میں یہ اللہ بیس رکع تراویح پہ بعض ضعیف روایات ہیں اللہ کے پیغمبر سے مرفو روایات لیکن ہم اسے دلیل میں پیش نہیں کرتے وجہ یہ کہ دین کے معاملے میں ضعاف اور کمزور روایات پر بات کرنا یہ اچھا نہیں ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں وہ نکلے اور انہوں نے لوگوں کو عشاء کی نماز کے بعد نماز پڑھائی اب حدیث میں اس نماز کی رکعت کی تعداد وہ معلوم نہیں ہے صبح لوگ اس نماز کے بارے میں ذکر کرنے لگے تو پھر جب دوسری رات آئی تو پھر لوگ وہ جمع ہوئے اور پہلے سے تعداد وہ زیادہ تھی پھر اللہ کے پیغمبر نے دوسری رات بھی نماز پڑھائی پھر تیسری رات اللہ کے پیغمبر وہ نکلے اور پھر پہلے سے تعداد وہ زیادہ تھی حتیٰ کہ صحابۂ کرام کہتے ہیں اور اتنی طویل نماز اللہ کے پیغمبر نے پڑھائی کہ انہوں نے یہ یہ خدشہ یہ محسوس کیا کہ کہیں ہم سے سحری وہ فوت نہ ہو جائے رمضان کا مہینہ آخری عاشرہ یہ تین راتیں اللہ کے پیغمبر نے نماز پڑھائی ہے پھر چوتھی رات سارے لوگ جمع تھے مسجد میں پہلے سے تعداد بڑھ کرتی زیادہ تھی لیکن اور لوگ کھانس بھی رہے تھے کہ اگر اللہ کے پیغمبر یہ ہماری کھانسی وغیرہ یہ اپنے گھر میں کیونکہ ہجرا اور گھر وہ اللہ کے پیغمبر کا مسجد کے قریب ہی تھا بلکہ دروازہ اس کا مسجد میں کھلتا تھا تو اللہ کے پیغمبر کو صحابہ کرام کا حال معلوم تھا کہ یہ قصدن خانس رہے ہیں اس وجہ سے کہ میں نکل آؤں لیکن اللہ کے پیغمبر چوتھی رات وہ نہیں نکلے صبح فجر کی نماز کے لیے وہ نکل آئے تو اللہ کے پیغمبر نے ان سے کہا کہ فنخم اللہ <أَلْلَيْلَة> کہ گزشتہ رات مجھ تم لوگوں کی حالت مجھ سے مخفی نہیں تھی مجھ سے پوشیدہ نہیں تھی لیکن میں اس وجہ سے نہیں نکلا ولا کن خشی تو انتف رضا علیہ کم <عَنْحَا> میں ڈرا اور مجھے خدشہ یہ لاحق ہوا کہ یہ نماز رمضان کی یہ بہت ہی لذت اور لذیذ نماز ہے بڑی مزیدار نماز ہے اس میں بڑا مزہ آتا ہے کہیں یہ تم پر فرض نہ کر دی جائے اور پھر تم اس کی ادائیگی سے آجز آ جاؤ جیسے آج لوگ آجز آئے ہیں تو لویوتی اور فی کم من الامر تم پیغمبر اگر بہت سارے کاموں میں تمہارا کہاں مانے تو تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور تم تنگ ہو جاؤ گے اسی لیے آج لوگوں کا معاشرہ اس وجہ سے تنگ ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی سنت وہ چھوڑ دی گئی ہے غمی میں خوشی میں زندگی کے تمام معاملات میں لوگ رسم و رواج کے تابے ہو گئے ہیں اسی وجہ سے ان رسم و رواج نے زندگی کو اجیرن بنا دیا ہے زندگی کو تنگ کر دیا ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ اپنی برادری اپنے رسم و رواج کے تابع ہیں اسی وجہ سے یہ جی آج کے دور میں نکاح یہ جی آسانی کی بجائے ان رسم و رواج نے یہ بارات کی رسم ہے اور یہ جہیز کی رسم ہے ان رسم و رواج نے اسے مشکل بنا دیا ہے آج لوگوں کے لیے بدکاریاں کرنا وہ آسان ہے لیکن نکاح کرنا یہ بڑا مشکل ہے اسی طرح آج اگر کسی کے گھر میں کسی کے گھر میں فودگی ہو جائے تو اس پر اس فودگی کے علاوہ ایک اور قیامت بھی وہ ٹوٹ پڑتی ہے کیونکہ سارے لوگ انہوں نے یہ کئی دنوں سے وہ کھانا نہیں کھایا ہوتا اور پھر وہاں پہ وہ دیگوں دیگ, دیگ چڑھانے کے انتظار میں ہوتے ہیں اور وہیں پہ انہوں نے ڈیرے ڈالے ہوتے ہیں یہ اللہ کے پیغمبر کا طریقہ تو یہ نہیں تھا چاہیے تو یہ اور وہاں پہ جو گھر والے ہوتے ہیں جو اہل میت ہوتے ہیں تو وہ بیچارے کہ جی ادھر ادھر وہ لوگوں کی خدمتیں وہ کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں میں اتنا احساس نہیں ہے غیرت نہیں ہے ان میں چاہیے یہ کہ بندہ انہیں کھلائے پلائے لیکن یہاں پہ آپ نے لوگوں کا بندوبست کرنا ہے لوگوں کے پیٹ بھرنے ہیں اور پھر وہ لوگوں کی خدمتیں وہ کرتے رہتے ہیں یعنی اتنا احساس اگر بندہ دین اور شریعت سے خط نظر اگر عقل کی بنیاد پہ بھی سوچے لیکن ان لوگوں میں غیرت نہیں ہے لوگوں میں وہ احساس نہیں ہے لویوتی اور کمفی کثیر من العمر تم اسی لیے ہم جب جاتے ہیں تو ہم اس فوتکی کی جگہ پہ اگر کوئی وہ پانی کا گلاس تک بھی ہم سے پوچھے تو ہم وہاں پہ پانی کا گلاس تک وہ نہیں پیتے لیکن یہاں پہ جی چائے کی محفلیں وہ لگی ہوئی ہیں کانے اور دیگے کی وہ دیگے وہ چڑی ہوئی ہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ فودگی کی جگہ ہے یا یہ یہاں پہ کوئی شادی کا ماحول ہے لو اور فی کثیر من الامر العان تم ٹھیک ہے یہ جی قریبی ن... قریبی خاندان والے وہ اگر ہوں تو وہ الگ بات ہے لیکن وہاں پہ بھی عام طور پہ مجھ سے پوچھا جاتا ہے کہ کون سے لوگ وہاں پہ قیام کریں تو میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ ہر کوئی اپنے اس رشتے کا تعین وہ خود کرتا ہے یہ جی اگر کوئی شخص وہ آپ سے یعنی خاندان میں بعض قریبی رشتے اتنے قریبی رشتے ہوتے ہیں کہ اگر آپ وہاں پہ زیادہ دیر قیام نہ کریں کھانا نہ کھائیں وہاں پہ چائے نہ پئیں تو کوئی آپ سے گلا بھی نہیں کرتا اور کیوں ایک بندہ اگر ایک بندے کو دین کی سمجھ ہو تو وہ آپ سے گلا کیوں کرے گا لیکن وہاں پہ تو پڑوسی بھی اپنے پیٹ کو بھرتا ہے اپنے گھر میں کھانا نہیں کھاتا اور یہاں پہ وہ بھی میت کے ہاں وہ مہمان بنا ہوا ہوتا ہے اور اسی طرح دور کے جو مہمان ہوتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ آ کے ڈیرے ڈالتے ہیں لوگوں میں وہ غیرت نہیں رہی اور لوگوں میں وہ احساس نہیں رہا لو اور کمفی کثیر من الامر تم کہ اگر یہ پیغمبر یہ کہا مانے فی کثیر من الامر بہت سارے کاموں میں تم تو ضرور شکت میں پڑ جاؤ تم ضرور تم تنگ ہو جاؤ لیکن یہ لیکن یہ استدراک کے لئے ہے لیکن صحاب کرام نے اللہ کے پیغمبر سے اپنی باتیں وہ کیوں نہیں منوائی صحاب کرام جی انہوں نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا کہ اللہ کے پیغمبر وہ ہمارے پیچھے چلے کیوں وجہ یہ کہ اللہ نے انہیں ایمان محبوب بنایا تھا اسی لیے وہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کرتے تھے اس اطاعت میں اگر ان کے اپنے رشتے دار ان سے خفا ہو جائیں کوئی پرواہ نہیں لیکن یہ اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی اطاعت کہیں ہم سے چھوٹ نہ جائے ایمان تھا ان میں آج ایمان نہیں ہے اسی لیے رسم و رواج محبوب ہے ایمان نہیں ہے اسی وجہ سے برادری محبوب ہے ایمان نہیں ہے اسی لیے لوگ سنت کی کوئی پرواہ نہیں کرتے ولاکن اللہ حب علان اور یہاں پہ صحابہ کرام کی صفات بیان کی جاتی ہیں کہ صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر کا کہا مانا ہے انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو یہ کہ اپنا کہا ماننے پر مجبور نہیں کیا کہ ہماری بات مانے بلکہ وہ ہر معاملے میں اللہ کے پیغمبر کی تابیداری وہ کرتے تھے کیوں ولاکن اللہ حب علکم المان لیکن اللہ نے محبوب کیا ہے محبوب بنایا ہے تمہیں تمہیں ایمان کو یہ اللہ نے تمہارے لیے ایمان کو محبوب کیا ہے یعنی یہ ایمان لانا یہ تو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنایا ہے وزی نہوبی کم اور مزین کیا ہے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں تمہارے دلوں میں اسے مزین کیا ہے اسے خوبصورت بنایا ہے وہ کر رہا علیہ کم القفرا اور ایمان کے مقابلے میں وہ کر رہا علیہ کو اور ناپسند کیا ہے الہ تمہارے لیے القفرا کفر کو ولفسوقہ ولفسوقہ اور, اور اللہ کی تابداری سے نکلنا فسق کہتے ہیں تابے سے نکلنا ولحشیان اور نافرمانی پھر بعض اس میں فرق کرتے ہیں کہ فسوق گناہ کبیرہ احسیاان گناہ صغیرہ لیکن اس کی کوئی ضرورت نہیں کہ اللہ نے تمہارے لیے اور ناپسند کیا ہے تمہیں کفر کو ولفسوخا اور حد سے نکلنے کو اور اللہ کی تعبیداری سے نکلنے کو و لسان اور نافرمانی کو تمہارے لیے ناپسند کیا ہے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور اللہ کے پیغمبر کی نافرمانی انکار اور فسق کرنا اسے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے اسی وجہ سے تم اللہ اور اللہ کے پیغمبر کی تابیداری کرتے ہو الاکمر راشدون اور یہی لوگ یہ ہدایت یافتہ ہی ہیں رشد و ہدایت الراشدون یہی ہدایت یافتہ ہی ہیں یہی سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں فط الم ون اما یہ اسی ایمان کو محبوب بنانا ایمان کو مزین کرنا اور کفر فسق اور احسیاان کو ناپسند کرنا فط من اللہ یہ مفعول مفعول لہو ہے ما قبل کے لیے فض من اللہ یہ فضل ہے من اللہ اللہ کی طرف سے و نعمتن اور نعمت ہے یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے کہ اللہ نے ایمان کو تمہارے لیے محبوب بنایا ہے اور ایمان کو تمہارے دلوں میں مزین کیا ہے اسی طرح یہ کفر فسق اور نافرمانی یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے کہ اسے تمہارے لیے ناپسند کیا ہے اور یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے واللہ حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا ون نفی کم رسول اللہ اور جان لو کہ بے شک تم میں اللہ کے پیغمبر ہیں لویوتی اور کمفی کثیر من یہ اگر وہ کہاں مانے بہت سے کاموں میں اگر وہ کہاں مانے تمہاری بہت سے کاموں میں لا تم تو ضرور مشقت میں پڑ جاؤ تم لیکن اللہ نے محبوب بنایا ہے تمہیں ایمان کو اور مزین کیا ہے اس ایمان کو تمہارے دلوں میں اور ناپسند کیا ہے تمہیں القف را انکار کو و اور حد سے نکلنے کو اور اللہ کی تابیداری سے نکلنے کو ولحسیان اور نا کو راشد یہی لوگ یہ ماقبل میں صفات گزری یہی یہی لوگ ہیں ہدایت یافتہ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور نعمت ہے اس کی طرف سے واللہ علیم حکیم اور اللہ جاننے والا حکمت والا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین